اور یہ کہ ہم پہلے اسمان میں سنی کے لئے کچھ موقعے پر بیٹھا کرتے تھے پھر اب جو کوئی سنی وہ اپ تاک میں آگ کا لاؤ کا لپٹ پائے